ٹھیک ہے تھمکی مار کے پیا بندہ پیٹا چور چور آ گیا چور آ گیا زیادہ میرے پتہ نہیں کوئی گل نہیں اتو نہیں سیران جس ویسے پیش پائے آخر جنتار تن سن بھی چڑتے لے جانا جنڈے دا آسرا ہے میں آخا بھائی میں سکے اوبر دیکھائی ہوگا یہ جنڈے کا نہیں بندے کا آسرا خبر پیر بن گئے تباہی کرتی کشم واستا شریف کی رسوے اسے ہی محبت باقیوں میں کی طرف محبت باقیوں میں جانے ہیں ہاں اور ہی کوئی تیو میں دیا کہتے ہیں کہ آپ جانے شیجیانی بنایاں اور پہتے ہیں کہ آپ کو کمائم ہوتا ہے کہ تھا نہیں پیتا وہاں نے کہا کہ آپ نے اتنے شورت نہیں کرتی کی کی لیکن کہاں جاناں نے پاک اللہ ہوتے گا ساری ہی ہی ہفاہ کردے ہویا اس سے ہفاہ شہارکے میں جاناں پر ایسیل تکی اللہ علیہ ویسید عمر شاہ صرف رحمد اللہ علیہ ورگیوں پہ جاری کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اتبار فرمایا میرا اپنا ڈبر آپی نارے بھی سونے پتا <سؤال> نہیں شاہر ملوکی نبیر وہ نے ملوکی دیا میریانی لوگ چھڑیاں میں ان کے میں دے وہ جنہ میرے دیوہ مال <سؤال> گی جنہ دیوہ سنرزہ حدیشت حدیب باسداری ناکی دیوہ یلوہاں مجھدہ اور دیوہاں دیوہاں دیوہاں دیوہاں کلدار سکھاں دیوہاں اٹھاو روٹم کی بارک سکھاو دے رکھاں چھے نبیر میں کچھاں دا رکھاں اے یہ دیوہاں اپنا بھی ہو مار بابا فرید دیکھو سید موئرو دین اج بیلی اوس باے سارے باے وہ کام دیکھو پیر ہووے سپڑے پتھر چین لگلے tare tar tar tar ادا بھی پتہ نہیں میں پانی گیا زیادہ مصادر شعود کے نارے کو صفیہ نے چھوڑا باد مارو میرا اللہ کوئی نہ میرے کو مہربانی مولا درود علی سبحان اللہ ادر کے کنسول اللہ یہ درے مَجِيءُهَا يَا قَوْمَارُ قَضِي وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ آيَةَ لَهِيَ أَن يَأْتِيَ مُنْقَذٌ فِي السَّفِينَةِ نَخْرَبُ بِكُمْ وَبَاقِي الْعَالَمِينَ فَأَتَى مُوسَى وَهَارُونُ فَقَبِلُوهُمَا فَقَالَ إِنَّ رَبَّ لَا يَتَّخِذُ قُرَّةَ فرمवाधिकार جلشان ہو دوسرا شوالہ سورہ بالمکہ کی ایت نمبر 208 کی ایت مبارکہ کا نمبر ہے رب العالمین فرموغا ہے اس کے ساتھ تیار اللہ نے نبی فرما رہے ہیں اپنی قوم کو سبحان اللہ سبحان اللہ بولے بادشاہ نے بادشاہ پر آیا ہے کہ اس بادشاہ پر کون قلوبت مہین کرنا اس پر فرما رہے ہیں کہ انہیں بادشاہی جنشانی کی ہے سبحان اللہ اِنہ آیتہ بھولتے ہی کہ انہیں بادشاہی جنشانی کے ہے کہیں یکی یا کوئی لابون تابوت لے کے آدھے گا فیل سکینہ کم در بر بر بل مججز دینے سے اللہ تعالیٰ لی طرف سکینہ ہی نہیں وَبَقِيَّتُ مِمَا تَرَتَ آلُمُ سَعَوَا میں جے آلِ موسیٰ بھوے آلِ حارون بھوے تے اُنہ دیا ما کماندہ چیزا ہور تے اُن تبرک ماریاں مر جان تے جیسے لے سیدن تبیاء پاک تے صحیح آلِ رسول مور تے فیر کو نہ آلِ رسول نوروں پر آلانیاں سے بلکت کیوں نہیں بڑھا رہے گا بھائی ہمیں جائے لگ کوئی دی تقریباً, تقریباً. چالی کم، کم، اور ہے. اللہ تعالیٰ کتنے چالی یا ستر ہزار انبیاء کے صرف بنی اسرائیل قوم ایسی ہے دنیا کی سب کو بادشاہ مقام تکربارک بادشاہ جی ادا ہوئی بالکل ادا ہوئی مثال شریف تو لوگاں دا دل لگیا سی اللہ تعالی دے پاک کلام دے نال اے تے چارہا نشان جا رہی اے تے کسے شکی نہیں لوگاں دا دل لگیا سی اللہ دے کلام نال یعنی کی مطلب دی دی دی اے موسی پاک دے دین نال تورات دے مقدس دے نال انہاں دا دل چنگا لگیا سی اس تے رب انہاں نو فرمایا اے دی بادشاہی حکمی دے پوری دنیا تے سپر پاور دی انہاں دی ملی گئی تے لوگ جناب سارے کرن لگ پئے بڑی پالی جس نے کئی بار سانج ہو گیا فتح سارے نہیںلتا مال متا آئےنے آئے جما جمع ہو گیا کرنے مشورہ دے دنیا پرست ہو جان گے یہ کریئے آخری کرتے ہیں آپ ایک بنا رہے برکت نہ تختیاں نہیں چڑی لے کبر روکات مسا کریم ہے آپ کبر روکات کی سانس کر رکھا گے جسے کافی جنگ لڑکی آئی کر کے سارے ہو گئے ایک سروک بنایا جن چاندی کی پتری لا کے سونے کی پتریوں کاری کی پرانے سندو کئی پتریاں جہان تیار کیا چیزیں ایک اللہ کا کلا دوسرا جب میں نسل <سؤال> گزریاں جد نسل آئے بادشاہ پرداد ملیے ki di unar uta ke sangur ubhra paache tak mehle khayeb yaal lagda <laughs> duniya daale kamavat khulabi mai rak de to ve kad le aale apne kalaam de nateeja english sunawa o itni der tak patta samne kalaam ka khatam nahi rehda koi bhi to unna ek to khatam daal nahi de usni der tak abla rabbi izzat pe shaan بن جانے کچھ منا موقع اللہ تعالیٰ اور نے حملے کرنے شروع کر دیتے منی سرائیل قوم نے حملے الگ الاتا فتح کرتے گئے الادا دیا سرو خستے گئے اپنے لفر گئے انشیا نے بکوانے حملہ کیا بھی حملہ کر لیا بنی سنائی گئی چند مرد اپنی چند ہدار چند مچا کے نکل گئے باقی مارے گئے کچھ فن کے رہے اس حالت زندگی آئیے جاؤ جب جاؤ لگے جا دلت کیوں پڑ گئی بیان کیا قومی مبالفا کاش اللہ مرد تلاش کرنے بنا لبی کسی بنا دس نو متا فرما دے سورج ہال بن گئی اور قبیلے حکومت آپ ساری اور بن گئی سنف ایک بیس قبیلے کی شادی شدہ خاتون ایک بیچ گئی جب ان دیوا سارے جما ربا سلے رکھو ساری ربدی پارکا بچ دعا کروے بےٹا ہوے متراف فرما دے جانا نے دعوا کیت بی احساس ہوا اپنے کبھی پہ مشورہ چار چوہے چار بچ رہے بناو یہ جانب حفاظت کر لیے اپنی جان بھی لے پائے جد بی ہوا جی سبر چکی ہے وس اللہ فقرات کہ اللہ لوگوں کے باہر نیچے نکلے یا شموئل یا شموئل یا شموئل تفسیر ابن کثیر جن میں نا لکھے او کہ ہوئی نا اس نبی اذا پہلے اجی کہ اگر اس نبی اذا نہ شموئل یا شموئل یا شموئل علیہ السلام جس نے ابتدا پہلا ہوئے بنی اسرائیل کے لوگ تھے لگے وہ رب تعالی چلوئی بھی ہوئی جسے نام اس وقت کو اپنے نبی آگے کال حالا سہی شای چند لڑیے کیونکہ اسلام ہو گئے اللہ جب حق کے لیے اسلام اور جہاد فرض ہوگا تیرے بعد اخلاص جب فرض ہو جائے گا ایسی بڑی جاناں قربان رب لے گا اور اللہ <سؤال> نے فرمایا فرمایا بادشاہ بھرشاہشاہی <سلام> ہاتھ یعنی <Lilly�> نماز مسیح طاقت پانی دے اس طاقت کا کرنا کی لیکن اسمزور ہوئے اللہ نبی نے فرمایا بندہ واپس لے کے آئے گا جی واپس لے آئے تو نو مال شامل بڑی گندے پر کتر خدا پڑے جب واپس لے تو مال شامل میں بے بے خدا بے خدا بے خدا پہنچا جناب <تصفيق> چکیا اونانے جناب علی <html> <html> سونے دا صندوق چڑکھیا وے کتے موت چڑکھیا اے ایماناں نے او شاہ موجے جناب سونے جسے گستاشی بدلے شام کو سندور سندو تھے رکھے چڑی سب دن کا جیرا پا کے قابو کر کے آم <سلام> کو چار پانچ دس بندے کو پٹیا نہ جائے جب چیز پڑ کے سندور تھے سندور بری سیل کا پاتوالا یہ جی ساڈے میں جی میں دے گا روڑی اللہ <سؤال> رب کلام کی نتیجہ کی رب عذاب گئے جڑا بیمار ہوگا اس مر جانا علاج لکھ بھائی حکیم سدن ڈاکٹر کوئی علاج لا نے فرمایا کہ نبی فرمایا کہ میرا ایک مقرر کردہ لک نہیں آیا تسا مام گل مر لے وہ چلو ہٹا تو دیکھ لینا بدل گو کرنا کرے مہربانی کرنا قرآن دیا کرنا یہ قرآن سن لو بن کے بن گئے نسخے لائق بنو نے بامنے نے دکھے انہوں نے پاؤں تھوڑے کنگ جان بندے بہار صاحب دریاب لگ دیا ہوا کی قدر کے بڑے ہوئے چوکے کہ اخبار قرآن آئی اپنے خدا کے اللہ انڈیا پوری دنیا میں کشمیر جس وکول جانے چڑھ کے ناتا شگن کھولنگ ہلکا شرف دیکھی ہوئی بابا جی پاکستان کا بابا جان بابا جانا ہے دگرا جانو پرگریاں دیں پتب ہندے نے کہیں گے ہندے نے اچھا ہر پاڑ لیا ابھی باہلا پر گیا ہے اسلامی چلو پاڑ لیا چاہاں چلو پاڑ لیا چاہاں گے وہ شاتھیلوں پاڑ گی چلو پاڑ لیا چلو کہ یہ پاڑ لیا وہ بھول تو تب گھولا کا پتب ہے چاہتا پرگریاں میں نے دنسلی قوم پران بھائی ارغال کا چھل جئے اس دو کی نلابہ نتیجہ نوکری کرنا چوکے رنگ بدلے منگائیں ہوئی ہے دشمنیاں کروا کے سامنے دیں گا وہ پیسے کٹے آتے بابو سلطان فرماؤں پوری کرا دینا چیز کا سلطان گئے ادھر جکڑے سن اسلے ستر ہزار سن لکن رستے فرمایا فوج جنڈیا پی نہیں تباہ ہو گئی تین ہزار بندے نبی نہ بڑے لگو کار گئے صرف تین اللہ جی جی میری پتا میری پتا جی اگر قرآن کیا کیا شبرو نے جس شبر کیا بلکہ جن ملش کرایا سندور چایا رکھو دعوا نام سی حضرت سید را نبی کوئی جب ایک پتھر پایا کرائے تو سد مار کے آخیا سن چپ اسی کام گلیر بنا گلے دوروں پتھروں تک کے ماریا جی نور بھی سی شاہ جاڑ کافر ਉਹਦੇ ਸਰੇਦ ਪਾਇਦੇ ਸਰੇ ਫਤਿਹਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ ਅ ਵਿਸ਼ਵਾਰੀ ਮਥਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਅਚਾ ਬਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੀ ਆਪਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਨਸੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਬਾਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦੀ ਕੇ ਦਾਊਦ ਬਾਦ ਨੇ ਕੁੱਤਰ ਸਿਕਦਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਲ੍ਹਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀਮਤ تکلیف قطر نہیں ہوئے عشت کا فل <سؤال> ڈٹ کے لئے گئے لیکن جس نے کلو کی بڑے واپس کی سلام <سؤال> گئی سلام <سؤال> دیکار جانو سال نے خبر والا بڑھائے اور